ش ہوتا ہے تو امار جو ہیں وہ مزین ہیں اور داخلی نہیں ہیں خارجی ہیں اب حدیث پڑھے تو اس کے بعد آپ کو حلاوت کا ترجمہ بتاؤں گا ہلاوت ترجمہ تو حدیث تو آپ نے پڑھی ہے نا اب دیکھو محمد ابن مصنح کہتے ہیں کہ مجھے استاد عبد الوہب سکفی نے یہ حدیث سنائی ہے وہ کہتے مجھے ایوب نے سنائی ہے وہ کہتے ابی قلابہ نے سنائی ہے وہ کہتے انس صاحب نے سنائی ہے رضی اللہ عنہم ٹھیک ہے نا بتب سب سے رضی اللہ عنہم کہہ دیا آرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلا سن من کن نفی وجد حلاوت المان اب یہ سلاسن مبتدا ہے اور من کن جو ہے یہ اس کی خبر ہے نوی قیدی کے مطابق جو ہے نا موافقت اور مناسبت مبتدا خبر میں ہونا چاہیے اور یہاں مناسبت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ سلاسن کا متعلق مقدر ہے سلاس و خسالن. سلاس و خسالن. تین خسلتیں ہیں من وہ شخصیت کن في جس میں یہ تین خسال موجود ہوں وجدہ حلاوت الج تو وہ ان تین صفات سے اور تین خسلتوں سے ایمان کی حلاوت پائے گا ایمان کی حلاوت کو مخصوص کرے گا کیا ہے تین خسلتیں ہیں خسال اور سلاس و خسال ان تین خسلتیں ہیں من وہ ذات کن نفی ہے کن نفی زمین سلاس کی طرف ہے نفی جس میں خسال ثلاثہ موجود ہوں وجدہ حلاوت ایمان وہ ایمان کا حسن پائے گا وہ ایمان کی لزت پالے گا اب وہ تین چیزیں کیا ہیں اللہ و رسول کہ اللہ اور اس کا رسول احب ال مما سوا محبوب ہو اس من کو مما سوا ہر اس مخلوق سے سوا جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہوں وہ ہے کہ اللہ و رسول تمام مخلوقات سے زمین و اسما و منفی عما سے ان کو کیا ہو محبوب ہو ایک دوسری خصرت یہ ہے کہ کہ ایک انسان کسی شخص سے محبت کرتا ہو لا ابو لال اللہ للہ کی محبت نہ ہو مگر اللہ ہی کے رضا کے لیے اللہ ہی کے لیے تیسری خسلت یہ ہے کہ یکرا یعود فی کفر کہ ایک انسان برا جانتا ہو اے یعود فی کفرے کہ کفر کی طرف لوٹے کما یق رہو جس طرح تو مکرو جانتا ہے فی النار کہ ڈالا جائے اس کو آگ میں اب پہلے بان سے لفظی ہیں اس کے بعد اس حدیث ان اشیاء ثلاثہ کا تعلق خلا و تمان سے کیا ہے چلو اس ترتیب سے کرتے ہیں آگے سے ترتیب یہ ہے اس حدیث میں حصال اصلاح کا ذکر ہے حصال اصلاثہ کا ذکر ہے اور یہ ثلاثہ تو یہ اجزاء ہیں اور جو چیز ہی اجزاء ہو تو مرکب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ایمان کی ترکیب ثابت ہو گئی ہے شیخ مولانا محمد یحیا دراری میں لکھتے ہیں اس حدیث کی ایراد ذکر کرنا یہاں پہ مقصود ترغیب ہے ان حسال ثلاث کا ان تین خصلتوں کے حاصل کرنے کا شوق کو ان تین حصال کو حاصل کرو تو مقصد الحدیث ترغیب ہے حصول حصال ثلاث کا کہ یہ تین حسلتیں حاصل کرو ایک یہ کہ اللہ اور رسول سے تمہاری محبت کامل ہو جس کا مقابلہ کسی چیز سے بھی نہ ہو دوسری حسلت یہ ہے کہ کسی سے محبت کرو تو مقصد محبت رضاء اللہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر و شرک سے اتنی کراہت پیدا کرو آدت حکل جیسے آگ میں جلنا جلنا اور آگ میں تمہارا ڈالنا داخل ہونا جس طرح وہ تمہیں مکو اتلی اور تگئی ہے نا اسی طرح کفر سے بھی اتنی کراہت پیدا کرو جب کفر سے تمہارے دل میں کراہت پیدا ہوگی اور تمہارے دل میں محبت کسی سے للہ ہو اور اللہ اور رسول سب سے تمہیں مقدم اور محبوب ہو تو اس خصال ثلاث سے تم حلاوت ایمان پاؤ گے اللہ وہ بھی اجزائی ایمان ہیں اللہ اور رسول کی محبت سب پہ مقدم ٹھیک ہے نا اور محبت للہ اور کراہت کراہت کفر یہ بھی خسال ایمان ہیں انحصار پانچ میں نہیں ہے اچھا اب لفظی بات لفظ سے پہلے دوسری بات کر اب یہ دیکھو حلاوت المان جس میں یہ تین صفات ہوں تو وجدہ حلاوت المان اور دوسری بات آپ نے پڑھی ہوگی وجدہ بہن حلاوت الامان ان تین حصال کے آنے سے حلاوت ایمان پائے گا تو گویا کہ یہ تین علامات ایمانیں کامل ہیں جب ایمان کامل ہوگا تو لزتی توحات حاصل ہوگا ایمان کامل نہ ہو تو لذت اطاعت حاصل نہ ہوگا جیسے آپ کی صحت ہے آپ کا بدن جو ہے امراض سے خالی ہے آپ کا بدن صحیح ہے بولو صحیح ہے امراض سے خالی ہے تو آپ جو ہے نا میٹھی چیز کی مٹھاس کڑوی چیز کی کڑوا ہونا آپ محسوس کریں گے کہ بھئی یہ تو بھی ماشاء میٹھا ہے یہ کڑوا ہے یہ اس لیے کہ آپ کی صحت صحیح ہے جب صحت صحیح ہو تو میٹھی چیز کی مٹھاس اور کڑوی چیز کا کرواہٹ آپ تمیز کریں گے اور محسوس کریں گے لیکن خدا نخواس اگر آپ کی صحت خراب ہو تو آپ نہ کڑوی چیز کی کڑواہٹ محسوس کریں گے اور نہ میٹھی چیز کی مٹھاس جیسے انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کو اب بھی جو ہے نا کھانا کھلاتا ہے کہتے مزہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے محدثی نے لکھا ہے جس پہ سفرائیت غالب ہو یہ ارقان جس پہ سفریت غالب ہو اس کو من کے من شیت کھلاؤ نا پلاؤ تو کہتے میٹھا نہیں ہے اس لیے کہ شہد کی مٹھاس وہ ابھی محسوس کرے گا جس میں سفرائیت نہیں ہے نا جس میں بیماری نہیں ہے نا جب بیمار ہو تو آپ میں مٹھاس کی تمیز اور کروات کی تمیز نہیں آ سکتی یہ تمیز جو ہے صحت پہ موقف ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح جب اللہ و رسول آپ کو سب پہ مقدم ہوگا اور محبت مخلوق سے للہ ہوگی اور تمہارے دل میں کفر سے انقباز ہوگا جی آپ کی ایمان کامل کی نشانی ہوگی تو زحات حاصل ہوگا تو وہ ایک استزار طعت یہ کامل ایمان پہ کیا ہے موقوف ہے جس طرح کی تمیز مٹھاس اور کرواہٹ کامل صحت پہ موقوف ہے جس فرقیاد ہو گیا ہے اب اگر ایک انسان جو اعمال کرتا ہے اور اسے اس اعمال میں لذت نہیں حاصل ہوتی تو اپنا علاج کسی حکیم اور ڈاکٹر روحانی سے کر لے ڈاکٹر روحانی تو معلوم ہے نا کون ہے آپ لوگ ہیں اور ہمارا جس طرح کہتے ہم, ہمارے پشت میں کہتے زما زخلی ون خراب تھے تم اردو میں کیا کہتے ہو جب بیمار ہو کسی چیز کا تو میں نہیں کیا کہتے ہو ذائقہ خراب ہے منہ کا ذائقہ کیوں؟, کیوں خراب ہے صحت ٹھیک نہیں ہے صحت ٹھیک ہو تو ذائقہ ٹھیک ہوتا ہے صحت خراب ہو تو اگر یہ صفات آپ میں موجود ہیں تو اس سے آپ ذوق کی کیا پائے ہوئے حلاوت ایمان اور اگر یہ کمال نہیں ہے تو حلاوت ایمان اچھا اب یہ مولانا صاحبہ یہ حلاوت مانوی ہے اور کہ حلاوت حصی ہے بعض محدسین کہتے ہیں کہ سمران ہلاوتی مانوی ہے شیخ زکری رحم اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک حلاوت مانوی اور حلاوت حصی دونوں ہیں اور یہ بات مجھے بھی بہت پسند ہے خوفی حزین کو بھی پسند ہوگا اس لیے توجہ ہے محمود اللہ رات کو گیا تھا اٹھا تھا یہ کرتا تھا تعجیے جو ہے حسین احمد آ گیا یہ بہت خف ہو, ہو گیا پریشان ہو یار میں تو اللہ کے سامنے کھڑا تھا اس نے مجھے کیوں دیکھ لیا میری توجہ خراب کر دی اللہ شفقین یا لے پہا رات تو ع کے لیے ایک پردہ ہوتا ہے کاش کی یہ ہمیشہ ہوتا ہے اب سمجھتے اس کو استزاز ہوتا ہے جیسے محدثین لکھتے ہیں اللہ والوں کو اللہ کے ذکر اور یاد میں جو لذت محسوس ہوتی ہے نا سمجھ گئے نا آپ کو بتاؤں ہلاوت الزکار الزم الزت البکار صوفیہ کے کی نزدیک کیا ہے حلاوت زکار الفظ ملزتل ابکار اگر ایک آدمی جو ہے نا بکری کے ساتھ بکھر بکھر جانتی نا بکری کے ساتھ لیتا ہے اور اس کے سے محسوس اور تلزص حاصل کرتا ہے اس سے زیادہ تلز اللہ والوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہونا چاہیے حلاوت الزکار یا الفظ ملزت عل آہ. تو انہوں نے کہا کہہ دیا کہ حلاوت یہ ہے اور یہ کمال درجہ ہے صاحب جس میں یہ تین چیزیں آ جائیں تو وجدہ بھی ہند ہلا واقعی اس کو پھر عبادات کا ذوق ہوتا ہے نماز کا ذوق ہوتا ہے آپ نے تو پڑھا ہے اور سنا بھی ہوگا کہ سو بے کرم باز ایسی تھی کہ جس کی کسی کے بدن میں تیر پھنس گیا تھا اس نے کہا نماز کے حالت میں نکالو سنا ہے نا تو کیوں نکالو حص ختم ہو گیا نماز میں حص ختم ہو گیا ہے نماز میں تو حص ختم نہیں ہوتا ہے وہ توجہ الا اللہ اتنی کامل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے انسان کو بے خبر کر دیتا ہے آ جائے اس کے ساتھ ایک قصہ موازی اشرف علی تانوی رحم اللہ موازی اشرفی اس کو کہتے ہیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ادبی نماز پڑھ رہا تھا محمود الحسن اس کے سامنے سے گزر گیا حسین احمد اب یہ محمود الحسن تو نماز میں تھا اور حسین احمد جو تھا تو کسی بھی دل کے عشق میں تھا اب یہ عشق میں معشوق کے تصور میں جا رہا تھا تو اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہاں پہ محمود الحسن نماز پڑھ رہا ہے یوں گزر گیا جب نماز سے فارغ ہو گیا تو اس نے اسین احمد کو کہو ہے، تم اندی ہو میں نماز پڑھ رہا تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا اس نے کہوبت دو شبت ایک میرے نماز کے سامنے سے تو گزرا دوسرے تو کہتے تو نماز نہیں پڑھ رہا تھا احمد یہ جی کیا کہتا ہے اس نے کہا ناراضگی کی بات نہیں ہے میں تو ایک بانی چیز کی عشق میں مشہور یا مبتلا ہوں اتنا مستغرق تھا کہ مجھے تیرا وجود معلوم نہیں ہوا کہ یہاں پہ کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا اگر تو آبل الحاکمین کے سامنے کھڑا تھا تو, تو نے مجھے کیسے دیکھ لیا تو وجد بہن و تنظیمہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو یہ مولانا لام اور الدراری کا نقطہ بہت قیمتی ہے مقصود الحدیث ترغیب ہے ان تین حصال کو حاصل کرنے میں اللہ و رسول سے اتنی محبت کرو کہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کی محبت تمہارے سامنے اب محدثین جب بخاری پڑھاتے ہیں تو اس میں ٹین زیادہ لگتا ہے اس لیے کہ اس پہ تفریحات ہوتی ہیں ورنہ مشکل حدیث حل ہو گیا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ابھی جب نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیب گستگو کی گفتگو تھپڑ مارے ہاں عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر دیا ٹھیک ہے نا فلاس صاحبی جہاد میں اس کے بیٹا سامنے آیا تو کہتا ہے باپ میرے تلوار کے نیچے تو تم آ گئے تھے لیکن میں نے کہی میرے، میرا باپ ہے انہوں نے کہا بیٹے اگر میرے تلوار کے زد میں آتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا اس لیے کہ یہ جنگ بات بیٹے کی نہیں تھی یہ کفر اسلام کی اس کو کہتی اللہ اور اس کا رسول احب علیہ میں ماں سوا اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ کسی میں آ جائے ہم میں نہیں ہے اللہ میں لے آئے لیکن یہ چیزیں میں نے جو سنا ہے علماء کے موجودہ دور کے علماء میں تو مفتی رشید احمد لدھیانوی رحم اللہ یہ صفات پائے جاتے تھے ایسے اور بھی ہوں گی لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں جس جن کے ساتھ تعلق تھا بتائے تو دیکھو اگر یہ سب خفر ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول ناراض ہو یہ درجہ علیہ ہے جیسے ہمارے شیوخ تھے اللہ ان کی روحوں پر رحمتیں نازل فرمائے تو ہی دوست کے مقابلے میں اس نے نہ شاگرد کا لحاظ کیا ہے نہ استاذ کا لحاظ کیا ہے نہ کسی خاندان کے لحاظ کیا ہے بس یہ بدت ہے اور یہ نہ روایے کہ جو کچھ ہو تو اپنا کام کرے گا بابا یہ بہت بڑا مقام ہے ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے اب یہاں پہ ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ ابو داؤد شریف کے حدیث جلد اول میں اے خطیب نے خطبہ دیا اور خطب میں کہا میاں سے و فقد ذاللہ گواہ میں رسول فقد ریاں سے ہما فقد ذل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے خطیب انتا تو نے کیوں کہے دیا کہ جائے کہ میاں سے ہما نے کیوں نہیں کہا کہ میاں ص اللہ و رسول پکا زل گوا تو نے امیاں سے ہما کیوں کہا ہے بھی اسل خطیب اگر خطیب جو ہے امیا سے ہما میں دونوں اللہ اور اس کے رسول دونوں کو اکٹھا ذکر کرتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں بھی اسل خطیب اور نبی پاک نے خود فرما دیا ہاں بیلے میں سوا ہوما یا بھی سوا اس میں اس زمارے میں کیا اللہ رسول کو جمع کیا ہے تو آپ یا یا امام فرمائے بے نبی پاک نے فرما دیا ہے بات سمجھتے ہو اس کے بہت سے جوابات ہیں لیکن ہر جو جواب آپ کریں گے تو اس پہ اعتراض ہے کہ ایک تو جواب یہ ہے کہ ایک مقام خطبہ ہے اور ایک مقام جو ہے درس و تدریس ہے تعلیم ہے تو مقام تعلیم میں اختصار ہونا چاہیے اور مقامی خطبہ میں تفصیل ہونی چاہیے یہ مقامی تعلیم ہے تو اختصار مما میں اور ابو داود کی جو حدیث ہے وہ مقام خطبہ تھا اور خطبے میں کیا چاہیے تفصیل چاہیے تو وہاں پہ اختصار مناسب نہیں تھا اس لیے فرمایا بھی خطیب مقامی تعلیم میں اختصار کیوں چاہیے کہ لوگ سمجھتے ہیں جاننے والے ہیں علماء ہوتے ہیں اور طلباء ہوتے ہیں اور مقام خطبی میں تفصیل اس ہونے چاہیے کہ اس کے علماء کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں عوام بھی ہوتے ہیں ان کے لیے تفصیل ہونے چاہیے لیکن یہ اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ابوداؤد جلد سانی میں باقاعدہ نبی پاک نے خطبی میں وہ میاں سے ہم خود فرما دیا ہے اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے بات سمجھ گئے نا دوسرا جو آپ علما نے لکھا ہے کہ ایک محبت ہے اور ایک اسیان ہے ہم سے ہما خطیب نے جب کہا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا بےثر خطیب انتا تو اچھا خطیب نہیں ہے اس لیے کہ اس میں ایک واہم تھا کہ اسیان مجموعہ گناہ ہے اس میں یہ وام تھا ہم سے ہما میں یہ وام تھا اس سیان مجموعہ یہ تو گناہ ہوگا لیکن اسیان فردن فردن یہ گناہ نہیں ہوگا اللہ کی اسیان اللہ کی نافرمانی علیدہ اور نبی کی نافرمانی علیدہ یہ تو گناہ نہیں ہوگا علی دہ علیہ نبی کی نافرمانی اللہ کی اطاعت ہو اللہ کی نافرمانی نبی کی اطاعت ہو یہ تو گناہ نہیں ہوگا ہاں اگر نبی اور اللہ کے دونوں کی فرمان ہو تب گناہ ہوگا بات سمجھ گئے نا بھائی یہاں سے امام یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ معصیت مجموعہ گناہ ہو فردن فردن گناہ نہ ہو تو نبی علیہ السلام نے فرما دے کہ نہیں بے خطیب بنتا تو کہہ دو میں یا صلاح یعنی اللہ کی نافرمانی بھی گناہ ہے اور نبی کی نافرمانی بھی یہ نہیں کہ ایک چیز میں دونوں کی نافرمانی ہو تو تب گناہ بنے گا اور فردن فردن کی نافرمان دو گناہ نہیں ہوگا نہ نہ دونوں کی گنا <تصفح> البتہ محبت مجموعہ کمال ہے نافرمانی فردن فردن کی گنا ہے لیکن محبت کامل مجموعہ کی ہے اگر اللہ سے محبت ہو نبی سے نہیں پھر بھی نقصان ہے نبی سے ہو اللہ سے نہ ہو پھر بھی مجموعہ کمال ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ لوں تو معلوم ہوا کہ محبت قولی سے کام نہیں بنتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ فیل کا انضمام نہ ہو یہ جی تو کہتے ہیں کہ اثر یا محمد کیڑا ہے مطلب یا نجمی اثڑنا ہے اکیڑا ہے محبت ہی قل سے نہیں بنتا جب تک کہ محبت کے قولی سے فیلی نہ ہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت مجموعہ نہ ہو مسئلہ حل ہو گیا ہے اس سے بہتر جواب جس میں کسی قسم کا غبار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے خطبے میں ہمیا سے ہی موجود ہے نبی پاک نے ہما فرما دیا ہے لیکن خطیب نے جب کہا تو نبی نے کہا کہ نبی پاک نے فرمایا تو نے برا کیا ہے تو جو ہے بہت اچھا جملہ کہنے والوں وزنی ہے اور نے بہت پسند کیا ہے ماشاء اللہ بھائی امت کے کلام میں تصویر کا واہم تھا نبی کے کلام میں تصویر کا واہم نہیں تھا امیہ سے وہاں کے دیا نا تو اس میں یہ واہم ہو سکتا تھا کہ یہ جو آدمی ہے اللہ اور اس کے رسول کو مساوی جانتا ہے تو اس میں کلام کلام میں وہ میں مساوات وہاں میں تھا اس لیے فرما خطیب سرختیب بانتا محما کے کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی وام تصویہ نہیں ہے اس لیے نبی پاک کلام نبی نے فرما بھی ماں سے وہاں ہوا اور امت کو روک دیا ہے نبی کے کلام میں وام اور مخلوقی کلام میں جیسے آدمی آیا اور کہا کہ ماشاء اللہ وسیتا ماشاء اللہ وسیعتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جالتنی فل ماشاء اللہ ندن قل ما لیکن اللہ کے نبی کے کلام میں وام تصویہ وام شرک ماشاءاللہ نہیں ہے لیکن امت کے کلام میں وام ہو سکتا تھا تو نبی پاک نے دفع وام کی خاطر فرمایا تھی وہ انتہا اور خود کے دیا ماں سوا ماں یا وام نہیں ہے یہ سب سے اچھی بات ہے چلو جی یہ دوسرا باب امام بخاری بانتے ہیں فرماتے ہیں علامت ایمان حب الانصار ایمان کی علامت انصار کے ساتھ محبت کرنا ہے انصار سے محبت کرنا یہ علامت ایمان ہے اب دیکھو امام بخاری یہ باپ اس لیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حب جو محبت ہے یہ ایمان کا ایک جز ہے اس کو علامت ال ایمان کے دیا ہے نا تو معلوم ہوا کہ یہ علامہ ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے کہ جو مرکب ہو تو ایمان کیا ہے یہ مرکب ہے تو اس لیے فرمایا کہ باب و علامت کیا ہے علامت الامان حب الانصار علامت ایمان انصار کی محبت ہے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلۃ السلام نے انصار کی محبت کی ترغیب دی ہے امام بخاری نے کہہ دیا علامت علمان حب الانصار تو مقصود اس باب سے انصار سے محبت کرنا ہے اور یہ محبت کے علامت ہے ایمان کے لیے اور علامت شیخ غیر شع ہوتا ہے تو عمار جو ہے خارج ہے اسے ایمان کے حقیقت سے علامت شعیع غیر ہوتا ہے نا علامت الشیخ غیر شع ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ اعمال حب الانصار اگرچہ ایمان کا ایک حصہ ہے ضروریا لیکن ایمان کا حصہ داخلیہ نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے امار کو تو اجزا تزین و ضروریات کہتے ہیں نا ٹھیک ہے بات تو ہو گیا ہے اب یہ عام ہے کہ علامت علمان حب الانصار فرما دیا تو کیا ہے بابا مہاجرین مج... سے محبت کرنا علامت ایمان نہیں ہے مہاجرین سے محبت کرنا علامت ایمان نہیں ہے امام بخار نے باپ باندھے کلامت الامان حب الانصار تو جواب یہ ہے کہ مہاجرین کا مقام آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت اعلیٰ قسم کی ہے ہجرت بہت بڑا مقام ہے اور ہجرت جو ہے یہ ہے مہاجر کا بہت بڑا درجہ ہے اب یہاں سے یہ ثابت کیا فرماتے ہیں ثابت کرتے ہیں جس طرح کہ مہاجرین کا درجہ ہے اور مہاجرین سے محبت ایمان کی نشانی ہے تو انصار سی بھی محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اس لیے کہ انصار وہ ہیں جنہوں نے انہی مہاجرین کو جگہ دی تھی بس سمجھ گیا نا انصار وہ ہیں انہی مہاجرین کو جگی دی اور انہی مہاجرین کی نصرت کی ہے تو اگر مہاجرین کی ہجرت باوجہ اچھا مہاجرین کا درجہ باوجہ ہجرت آلہ ہے انصار کا درجہ بھی بوجہ نصرت مہاجرین ہے بات سمجھ نا انصار کی محبت بھی بوجہ کیا ہے نصرت مہاجرین ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ تو رف ازداد بل اسداد ازداد تو جب حب انصار بل ایمان ہے تو حب المہاجرین بطریق اولا ایمان ہے اس لیے کہ مہاجر تو مسافت کر کے آیا ہے اگر انصار سے محبت کرنی ایمان کی نشانی ہے جو گھر میں بیٹھتے ہوئے مسافر کی مدد کی ہے اور اس کو جگہ دی ہے تو جس نے دین کے لیے اپنا اپنی آبا اور اجداد کی جگہ چھوڑ دی اس کا کیا مقام ہوگا تو مہاجرین کا درجہ تو مسلم تھا تو اس حب الصار علامت ایمان قرار دے دی دیا مسئلہ حل ہو گیا ہے حدسنا ابوال دسنا شوبہ تالا ابن عبداللہ ابن, عبداللہ ابن جبر عن صلی اللہ حلان کی نشانی حب الانصار ہے انصار سے محبت کرنی ہے وہ النفاق بغض الانصار انصار اور نفاق کی نشانی انصار سے کینا اور بغذ کرنا ہے ابھی انصار کو انصار کس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ انصار نصرت سے اور انہوں نے ماجین کی امداد کی تھی اور یہ انصار جو اوس و حضرت کی بڑے بڑے قبیلوں کے تھے سبحان اللہ تو آیت حب الانصار انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے وایت النفاق بغض انصار تو معلوم ہوا کہ ایمان ایک ایک در پوشیدہ ایک موتی ہے جو کہ مخفی ہے یہ ایمان یہ ایک چیز ہے جو دل سے اس کا تعلق تصدیق سے اب تصدیق تو امر باطنی ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا یہ بال ہوگا بال ہوگا اب علامت کیا ہے حب الصار انصار سے رین سہن کرنا انصار کے ساتھ انفاق کرنا انصار سے اٹھنا بیٹھنا یہ ایمان کی علامت ہے اس لیے کہ تمہارے دل میں ان سے محبت ہے محبت تو عمر باطن ہے تو انصار سے ظہور محبت یہ علامہ ایمان بنا دیا ہے اور اگر انصار سے کسی کی محبت نہ ہو تو اس کو نفاق کہیں ٹھیک ہے نا لا عشا اللہ ملش اللہ عشرہ فرخل فر انصار اول مہاجرا اللہ خیر اللہ خیرآخرہ فر حمل انسوار اول تو دین اسلام کے تو یہ دو گروپ تھے ایک مہاجر اور ایک انصار تو اگر مہاجر ہے اور اس کی اس کا درجہ بحثیتی ہجرت ہے تو انصواری کا درجہ بحثیتی نصرت ہے جس طرح ہجرت ایک علامتی ایمان ہے تو نصرت المہاجر بھی علامت المان ہے اگر مہاجر سے آپ کی محبت باج تر کی دنیا ہے تو انسوار سے بھی آپ کی محبت باجے خود بھی نصرت مہاجر ہونی چاہیے مسحال ہے آگے جاؤں کی مقدر ہے بعض نسخوں میں یہاں باب ہے نہیں بس باب علامت ریمان حکب الصار میں پہلے حدیث اور یہ آنے والے حدیث دونوں ذکر ہیں جس طرح معاشی نے لکھا ہے کہ وہاں بخاری کے شاگردوں میں آسلی جو مشہور آدمی تھے اس کے نسخے میں یہاں پہ باب ذکر نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ باقی نسخے بخاری جو ہیں اس میں باب ذکر ہے اب یہاں پہ باپ ذکر ہے اس باپ کو بغیر عنوان کے امام بخار نے لایا ہے اس کی کیا وجہ ہے اب اس کی وجوہات لکھ لو آگے جب باپ آئیں گے تو اس میں ضرورت نہیں پڑے گی سوال آپ امام بخار نے باپ ذکر کیا ہے اور باپ کو کسی عنوان سے معنوان نہیں کیا یہ کیوں اس کی ایک وجہ جب ایک حدیث کی باپ سے فل جملہ تطابق ہوتا ہے اور فل جملہ کیا ہوتا ہے تفرق ہوتا ہے یعنی ایک حدیث کسی نسبت سے باپ سے متعلق ہوتی ہے اور کسی نسبت سے اس کا تعلق سے باپ سے تعلق نہیں ہوتا ہے تو فل جملہ تعلق ہونا اور فی ال جملہ نہ ہونا وہاں پہ امامی بخاری باپ ذکر کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں باپ یعنی آنے والے حدیث اگر کہو تو پہلے باپ سے متعلق ہے ٹھیک ہے نا اور باپ اس لیے ذکر کیا بنوان نہیں نقل کیا اور باپ اس لیے ذکر کیا کہ آنے والے حدیث پہلے باپ کے مضمون سے علیحدہ ہے بات سمجھ گئے ہر وہ حدیث جو گزری ہوئی باپ سے کسی نسبت سے تعلق ہو اور کسی نسبت سے اس کا تعلق نہ ہو تو وہاں پہ امام بخاری باپ بغیر عنوان کے لے آتے ہیں اب یہ جو حدیث پہ پاک ہے اس کی نسبت پہلے باپ سے ہے فل جملہ کمل نہیں تو اس لیے بابن لکھ دیا ہے عنوان نہیں نقل کیا ہے لیکن اس حدیث کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں حبل انسان ہے اور یہاں پہ کبائر کا ذکر ہے آپ علامت المان ہوبل انسار ہے نا اور یہاں کبائر کا ذکر ہے تو اس حدیث کا پہلے باپ سے فلم جملہ تعلق نظر نہیں آتا ہے تو یہاں پہ باپ ذکر کر دیا ہے بدلان ہو کیا ہے کسی حدیث میں دو رائے ہوں باب مذکور سے تعلق باب مذکور سے آدمی تعلق تو وہاں پہ باپ عنوان نقل کر کے عنوان باپ نہیں ذکر کرتے باپ ذکر کر کے عنوان حزف کر دیتے بات سمجھ سمجھ میں آ گئی ہے دوسری بات اب بھائی اس حدیث کا اس حدیث کا پہلے باپ سے کیا تعلق ہے تو پہلے باپ توجہ کرو پہلے بعد میں کیا تھا اعلیٰ مسلمان ہو بل انسوار اس حدیث میں حالات انسوار ذکر ہیں تعلق ہو گیا ہے اس حدیث میں کیا ہے حالات انسوار ہیں تو لہذا حب الانصار حالات السارت ہے دوسری نسبت اس حدیث کے ماں سے بہت غمیر ہے بہت باریک ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بات با... کیا تھا حب ال حب الانسار. یہاں پہ انصار سے محبت کرنے کی علت بیان ہوتی ہے کہ انصار سے محبت کیوں کرو کیوں کرو اس لیے کہ انہوں نے نبی کی نصرت کی ہے دین کی نصرت کی ہے صحابہ کی نصرت کی ہے تو اس لیے یہ دونوں نسبتیں ہوگی نا اس حدیث میں علتی محبت ہے تو پہلے بات سے نسبت ہوگی ہے اس حدیث میں احوال انس احوال انصار ہیں اس لیے اس سے ساتھ نسبت ہے یہ ایک بات ہوگی شیخ الہند رحمہ اللہ شیخ الہند کون محمود الحسن ویوبند رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کبھی کبھی باب ذکر کرتے ہیں عنوان نقل نہیں کرتے اس کی دو باتیں ہیں دو وجوہ ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ امام میں بخاری باب ذکر کر کے عنوان نہیں ذکر کرتے مقصود اس کا امتحان العلماء و ہوتا ہے کرتا ہےڑھتی افواف ذکر کی اب جو ہے محمود اور ابھی تلاؤ یہاں پہ باب کا عنوان لکھنا چاہیے کیا لکھے بھائی سمجھے گیا نہیں کیا لکھیں بھائی اب ہمارا امتحان ہے تو محدود لکھے باب ان فی اجتناب القبا اران باب ان سی بابو علامت اجتناب القبائر باب من علامت اجتناب القبائر یا اجتناب القبائر من علامت الامان قبائل سے اپنے آپ کو ایمان کی نشانی ہے اب قبائل کا ذکر آ گیا ہے یا آپ کے ہو گیا ہے یا بابن فی ترکل محاص علامت آپ کی مرضی ہے نا اجتناب القبائل مین علامتی ایمان یا مین علامتی ایمان ترک المعاصی ایمان کی علامت گناہ کو چھوڑنا ہے یا اجتناب القبائل من علامت ایمان یہ تم نے لکھ دیا کہ تشخیص الازان امتحان میں تم پاس ہو ایک حدیث کثیر التراجم ہو جب ایک حدیث کثیر التراجم ہو یا ایک باب کثیر التراجم ہو اں پہ امام بخاری ترجمہ ذکر نہیں کرتے اس لیے کہ امام بخاری کہتے ہیں اگر میں ترجمہ ذکر کروں نا تو علماء و طلباء کہیں گے کہ اس باپ کا فقط یہی ایک ہی ترجمہ ہے تو کے تراجم کر کے اشارہ کرتے ہیں تفسیر و تراجم کا کہ بھئی آپ کی مرضی ہے تم کون سا ترجمہ یار ادھر لکھتے ہو تمہاری مرضی ہے اس کا یہ بھی مرضی ہے کہ علامۃ المان ہے کیا ہے اجتناب القبار یا ترک من ایمان بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا منی سے اس لیے تم یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ بھائی ستر العیوب من مینا لامتان یا تم یہ بھی لکھ سکتے ہو نا سدیس میں جو آتا ہے کہ ترک البتان مینا علامت الاحتراز من میں سلاقت وزینا مینا علامت اب سمجھتے کہ جب ایک باپ کثیر التراجم ہو امام بخاری وہاں ترجمہ باپ نہیں نقل کرتے نہیں ذکر اس لیے اگر ذکر کریں تو ترجمہ ایک پر منحصر ہو جائے گا تو چھوڑ دیتا ہے تمہاری مرضی ہے ایک ترجمہ لکھو دوسرا لکھو تیسرا لکھو چوتھا لکھو پانچو لکھو ذریعہ بات آ ہے اس کے بعد ایک دوسری بات وہ یہ ہے ابھی تک امام بخاری کس پیرت کرتا تھا مرجیا پر اور مرجیا کا کیا نظریہ تھا احمان کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ مرج کے ساتھ ساتھ خوارج پہ بھی رد کرنا مقصود ہے توجہ کرو خوارج پہ بھی رد کرنا مقصود ہے خوارج کی کیا عقیدہ ہے بھائی کہ ماسیات کیا ہے نکال دیتی ہے امام بخار نے حبی سلا کر کہا آخر میں انشاء عفان ہو انشاء اگر کسی نے قتل کیا ہے جنا کیا ہے چوری کی ہے وغیرہ وغیرہ کی ہے اگر حد جاری ہو گیا ہاں، تو اس کے لیے کفارا ہے چاہے اللہ اسے معاف کر دے تو خارجی کو کہہ دیا کہ تم تو گناہ سے ایمان سے گناہ کی وجہ سے مرتکبی کبیرہ کو ایمان سے انشافان ہو اللہ چاہے تو صاحب کبیرہ کو معاف کر دے تو خوارجی پرد ہو گیا کہ ارتکاب معاشی سے ایم... ارتقابی گنا سی ایمان سے نہیں نکلتا مرجا کو کہہ دیا ون شاہ کا تم کہتے ہو کہ احمد کی ضرورت نہیں ہے فرشا کا چاہے تو سزا دے دے احمد کی ترق پر تو ضرورت ہے بھائی پھر شاہ افان پہ کس پہ ہوا خوارش پہ ون شاہ کبو رد ہوا اب نکالا پہ پہلے ابواب میں امام بخاری رد کرتا رہا مرج اپے یہاں پر اب مرجیا کے ساتھ ساتھ خوارفی بھی رد کرنا شروع کیا تو باپ کو تمایز کے لحاظ سے ذکر کیا ہے باپ کا باپ ذکر کر دیا ہے انوان نے ذکر کیا ل تمیز لابن باپ ہے بھائی کس چیز کا اب سوچ میں پڑ گئے تھوڑا باپ بابن یہ اقبام ہے کس چیز کا بھائی تمیز کے لیے انوان نے باپ لکھ دیا کیا اب تک ایک فرقے پہ رت اب اس کے ساتھ دوسرے بھی ملا دیا اب تک ان پہ رت کہ جو کہ ضرورت نہیں ہے اب اس پہ رس شروع ہو گیا کہ جو کہتے ہیں کہ گناہ سے انسان کافر ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیا ہے امال کی ضرورت ہے کرو لیکن گناہ اگر ہو جائے تو کافر نہیں ہوتے تو بات لطتویز اس لیے اس میں حل ہو گیا انشاءاللہ اب دیکھو بھائی حد دسنا شعیب ار زوری تالک بنا بدریس آئز اللہ ابن عبد اللہ یہ ابوتریس کون ہے آئز اللہ ہے ٹھیک ہے نا ابن عبداللہ یہ کہتا ہے کہ اباد ابن سامت رضی اللہ عنہ کہ شہیدہ بدرا اور یہ تو حد بدری صاحبی ہے اباد ابن سامت رضی اللہ عنہ انصاری تھا تو شہیدہ بدرن ہے یہ بدری بھی تھا تو پہلے حب الصوار آ گیا ہے نا تو عباد ابن بھی انصاری ہے اس سے محبت کرو اور بدری ہے آپ کو پتہ ہے نا درجات صاحبہ سب سے افضل کون ہیں نہیں نہیں مجموعی مجموعی اعتبار سے گر صاحبہ سب سے افضل بدرین ہیں اس کے بعد بیاترضوان والے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح درجات ہیں نا تو شہیدہ بدرم یہ بدری ہے اور بدری وہ صاحب ہیں جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ملو یا ان قد غفرت بدرین بدرینو تمہاری مرضی ہے جو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو جو کرو میں نے معاف کر دیا ہے یہ تم حدیث کو حدیث پڑھی ہے کہیں سے کسی پڑھی نا لیکن میرے شعر کا نقطہ یاد رکھو بدرینو تمہارے دل اب ربط قلب کے نیچے آ گئے ہیں تم تو گناہ کرتے نہیں اس لیے کہ تم بخش بخشائے گئے ہو کرو جو کرو وہ سب اطاعت رسول ہوگا غربت ربنا یہ نہیں کہ تم بدھی گے جو بھی مرضی کرو م... کچھ نہیں کہتا نہ نا اے ماشے تم اس لیے کہ تمہارے دل اب ربت قلب کے نیچے ہیں تمہارا قلب ربت القلوب ہو چکا ہے اب جب تمہارا دل اطاعت مضبوط ہو گیا ہے اب جو کچھ ہوگا تو دین کے مطابق ہوگا وہ احت النقبہ لہ لبہ یہ نقبہ میں سے ایک تھا لہ لبہ آکبہ کی رات میں الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ میں تھے تو ایک جماعت مدینہ منورہ سے ہجری گیارہ میں آئی جو کہ چھ افراد پر مشتمل تھی پھر اس کے بعد بارہ یعنی بارہویں ہجری میں ایک جماعت آئی جو کہ بارہ افراد پر مشتمل تھی پھر تیرہویں ہجری میں ایک جماعت آئی جو کہ پانچ سو افراد پر مشتمل تھی لیکن نبی علیہ السلام کے پاس ستر افراد حاضر ہوئی تھی اچھا توجہ لہ لت القابا اس کو آکابا اس لیے کہتے ہیں کہ ان افراد کا کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آقبۃ المنا میں ہوئی تھی آقبۃ النا ہے نا منا جانتی ہوں نا منا کے پہاڑ کے ساتھ ہوئی تھی الحمدللہ میں نے اس دفعہ وہ مسجد دیکھ لی ہے اس لیے کہ اس دفعہ میں بہت اچھے ایک آدمی ملا تھا سیل و تفریح کا تو اس نے ہمیں بہت اچھی اچھی جگہ بتا دی الحمد للہ تو میرا بڑا شیطان جمرت العقبہ ہے نا اس سے تھوڑا سا مکے مکرمہ کی طرف آؤ ایک مسجد ہے پرانی مسجد ہے اور جس پر ابھی اب زرد رنگ لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ کے حاجی تھا اس نے اس کی بھی نکالی ہے اور ہو سکتا ہے ویڈیو بنا کر مجھے لے آئے تو اس زرد رنگ کے مسجد میں اس کو مسجد العقبہ کہتے ہیں مسجد ال تو گیارہویں ہجری میں چھ آئے بارہویں میں بارہ آئے آسان ہے گیارہویں میں چھ آئے بارہویں میں بارہ آئے تیرویں میں پانچ سو لیکن نبی پاک کے ساتھ ملاقات ستر کی ہوئی نبی علیہ السلام السلام نے ان سے بیعت کی جب بیعت کر کے نبی علیہ السلام نے ان ستر کو یا ان چھ کو ان بارہ کو نقبہ بنا دیا اب نقبہ کس کو کہتے ہیں نقبہ نقیب سے ہے اور نقیب کہتے ہیں کس کو تفتیش کرنے والے کو اے نگران تمہارا استاد تمہاری نگرانی کرتا ہے نا ابراہ دن گئے تو چھوٹا سا کمرہ تھا چھوٹا سا کمرہ تھا کہتے نگرانی کہ یہ نقبہ کا کام ہے استاد نقیب ہوتا ہے نگرانی کرتا ہے طالب علم سوئے ہوا ہے مطالعہ کرتا ہے ٹکرا کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ نقیب القوم ہے نگرانی بھی کرتا ہے تفتیش کرتا ہے تو اور یہی جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے یہ سردار ہوتا ہے نبی پاک نے فرمایا تم نقیب القوم ہے تم جاؤ اپنے قوم کی سرداری کرو دین کی طرف بلا۔ تم نقیب القوم تمہاری ذمہ داری ہے تم نگرانی کرو دین کی طرف بلاؤ تم بھی نقیب القوم ہو تو جن کو رسول اللہ نے نقبہ بنایا تو باد ابن سامد احد النقبہ ہے نبی پاک نے جن کو نقیب بنایا تھا سردار سابت ان میں سے ہے اب مسئلہ حل ہو گیا ہے لہ لا اقبا کی رات اقبا کون سی رات ہے آکبا تو منا کے پاس آکبا ڈیری کو کہتے ہیں تم بھی ڈیری کہتے ہو نا ڈیری ہوتی نا اس کے قریب نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی اچھا سمجھو وہ کالا ابادہ کہتے ہیں وہ ہالو صاحب صحابی اور نبی علیہ السلام کی گرداگرد ایک جماعتی صحابہ کی چھی تھی 12 تھی 70 تھی البتہ یہ ہے کہ بعض تواریخ نے یہ دو راتیں لکھی تین کو آزب کیا ہے لیکن تحقیق کے لحاظ سے محدثین حضرات کہتے ہیں یہ تین راتیں تھیں اب اسابق اس, اس کو کہتے ہیں 10 سے 40 تک جب افراد ملے نا اس کو احسابہ کہتے ہیں 10 سے 40 افراد کو اسابہ کہتے ہیں اس کو احسابہ کیوں کہتے ہیں احسابہ عصب سے ہے آسف کہتے ہیں باندھنے کو جب تم کسی چیز کو باندھو نا تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے جب کسی چیز کو باندھو وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو دس افراد کی جماعت مضبوط ہوتی ہے بیس کی اس سے زیادہ تیس کی اس سے زیادہ چالیس کی اس سے زیادہ اس لیے اس کو اسابت سے تعبیر فرمایا ہے بھائی بیاد کرو میرے ساتھ توجہ کرو علما اکرام وسولائے امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مختلف اوقات میں بیعت لی ہے ایک بیعت آت علل ایمان کوئی کافر آئے اور ایمان لانے کے لیے تو نبی علیہ اللہۃسلام نے اس کے ساتھ بیعت کی ہے اس کو کہتے ہیں بیعت الل ایمان اور ہے نا بیعت عل جہاد نحن الزینہ باؤ محمدہ بکینا ابادا تو بیعت جہاد بھی کی ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہنچے نا اور پتہ مشہور ہو گیا کہ عثمان قد کو تلا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بیعت کرو یہاں سے تب جائیں گے کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے نا جب انہوں نے بیعت کی بقت رضوی اللہ کہا تو بیعت الجہاد ہو گئی بھائی بی علا ترک المعاصی بیاد کرو کہ گناہ نہیں کریں گے یہ جی ہے بائیونی اللہ اللہ تشویلا شیان بیت علا ترک المعاصی کہ معاسیت نہیں کریں گے اسی طرح آپ نے مشکات پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس سے قدمی آیا نبی علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہاتھ کرو پیاز کرو کہ کسی سے مانگو گے نہیں اتیادی اس میں نا کسی سو نہیں کرنا یہاں تک اگر تم سے لاکھ وہ جو گھوڑے کو مارتے ہیں چابک یہاں تک کہ تم سے تمہارے ہاتھ سے اگر چاپک گر جائے نا تو خود اتر کر اس کو لینا ہے مانگنا نہیں ہے کہ بھائی بھائی ساری چابک اٹھا کر دے دو تم نے بیل اسلام اس پر بھی بیت کی ہے آج کل کے جو غیر مقلدین حضرات ہیں جو تم بیدار تو یہ جو حضرات ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ جو آج کل کے جو بیعت یہ صوفی لوگ کرتے ہیں نا یہ بیعت جو ہے یہ بےآتی بدعت ہے یہ بدی بیعت ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان شاء اللہ بخارستانی میں آپ پڑھیں گے آپ کو یہ حدیث آ جائے گی نبی علیہ السلام نے صاحب کرام کہا کہ با یونی نے کہا یا رسول یہاں نہ کہا با صاحب نے کہا یارسل بھا یا نہ کہا ابھی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو اگر بیاتی جہاد بھی نہیں ہے بیاہت اسلام بھی نہیں ہے تو یہ بھائی کون سی بھی آتے مجھے بتاؤ یہ بیاہت سلوک ہے کہ بیاہد کرو میرے ساتھ یہ تم نے پڑھنا ہے یہ تم نے کرنا ہے یوں کرنا ہے یا فلان انبوں کا میرے تیرے ساتھ بہت محبت ہے اللہ تدا مقدوبت ربی آئینی علا ذکر کر شکر کے اس کے بعد پھر سر میری بہت موت اس کو نہیں چھوڑنا پڑھنا ہے کیا بیات ہے نا تو بیات سلوک ہے یہ بتا نہیں ہے ہاں ایک بات ہے ہم اس کے قائل ہے ایک نفس بیعت ہے اور ایک اس کو دکانداری بنانا ہے تو بیعت کو دکانداری بنانا جائز نہیں ہے نفس بیعت جو بزرگ کرتے ہیں یہ بالکل جائز تمہیں میرے مرد ہوئے سب مرد ہو گئے جس طرح کر ہوتا ہے ہاں؟ نہیں, نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بیعت یہ ہے کہ تم بیعت کرو تم نے دروشی پڑھنا ہے بھائی صبح سا, شام سو مرتبہ ہوا لال ذکر کرنا ہے سو مرتبہ اس کو نہیں چھوڑنا اس کو نہیں چھوڑنا یہ تمہاری بیعت ہے یہ پچاس مسئلہ حل ہو گیا تو بھائی میرے ساتھ بیعت کرو اللہ اس بات پر اللہ تجرب اللہ شیان اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ بناؤ گے ولا تشریق اور کیا چوری کیا? چوری نہیں اس میں مذاق نہیں کیا کیسے پڑو گے چوری. چوری چوری چوری چوری ایک چوری ہے نا اور ایک کیا ہے چوری ہے اس میں فرق ہے وہ چوری وہ روٹی والی چوری ہے نا اور یہ کسی چیز لے کیا ہے چوری ہے اس میں فرق ہے اچھا چوری نہیں کرنا ولا تظنون اور بدکاری بھی نہیں کرنی ولا تر اولاد اور نہیں اور قتل کرو گے تو اپنی اولاد چاہے قتل مانوی ہو چاہے قتل عیسی ہو قتل اولاد ازرائے فاقہ یا قتل اولاد ازرائے ادرائے... ن... اذرائے نہ اذرائے عدم برداشت جیسے توجہ ہے نا کہ لوگ اپنے بچوں کو مطلق مارتے تھے لڑکی لڑکا دونوں رات تقدول کو میں نے ایک ہے اپنی اولاد کو غیرت کی وجہ سے یعنی لڑکیوں کو مارتے تھے لڑکوں کو نہیں مارتے تھے پیسل میں ہو تو وہ سورت پڑھنے والا ہوں مثلاً آت ویرے زور بل رحمان مسلمان ویر ٹھیک ہے نا تو اب یہ لڑکی جب پیدا ہوتی تھی نا تو لڑکی کا وجود یہ نہیں برداشت کرتے او اچھا آپ کی لڑکی ہوئی ہے اچھا تم لڑکی کو پالو گے تو یہ ان کے لیے ایک جہالت کی وجہ سے غیرت محسوس ہوتی تھی حالانکہ یہ غیرت تو نہیں ہے اگر تجھے لڑکی سے ہار ہے تو, تو, تو لڑکی سے پیدا ہوا ہے تیری ماں لڑکی نہیں تھی وہ بھی تو انسا ہے نا اور انسا کی تجھے جو ضرورت ہے بیوی سے تو بغیر تمہیں نہیں رہ نہیں یہ ان کی نا نہ نا, نا تو نہ مارو گے اپنی اولاد کو فاقہ کی وجہ سے لڑکے لڑکیاں دونوں نہ مارو گے تم اپنی اولاد کو غیرت و ننگ کی وجہ سے یعنی لڑکیاں یہ دونوں قتل حصے ہو گئے لا طلو اولادکم اپنی اولاد کو نہ مارو یعنی جاہل نہ بناؤ یہ قتل مانوی ہو گیا ہے آج کل ایسا ہے نا جب مدرسے کو بیچتے ہیں تو کہتے بس ہیں بس مل ہے نا یہ دسویں پاس ہے روٹی کمانے والا ہے دسویں پاس ہے اب سمجھ گئے دل کا یہ خیال ہے کہ جو دینی دنیا والا ہے وہ کمانے والا ہے دین والا کماتا نہیں ہے دین والا جو کماتا ہے وہ دنیا والا نہیں کما سکتا ہے دنیا میں بھی نہیں کما سکتا دنیا بھی نہیں کما سکتا میرا تو حجیش کا مطالعہ کر رہا تھا میرے پاس میرے چادروں کا کے پتنے کتنے کہتے جو